الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یازین علیہ وسلم تسلیمہ صلاحت و سلام علیک اللہ محبوبہ صلاۃ و السلام علیک رسول اللہ ولیقی صلاحت و السّلام علیہ نبی الرحمہ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 اور محبتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد واجب الحترام زبیل احتشام معزز محتشم سامین علی مرتبت علماء کرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے لمبا خطاب نہیں کرنا چونکہ دعا کے وقت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں تھوڑا سا وقت ہے تو میں نے دو چار باتیں اپنے ان بچوں سے کرنی ہیں اور دو چار باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے اور اس رب سے مانگیں گے جس نے پہلے ہی ہمارے دامن کو بے پناہ رحمتوں سے بڑا ہوا ہے ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل بھی وہی ہے اور قبلۂ حاجات بھی وہی اللہ تعالیٰ جل شان ہمیں مالک اپنی چوکھٹ سے ہمیں کبھی بھی نامراد نہیں لٹاتا اور آج بھی ہم جو سوالات دلوں میں لیے آئے ہیں اللہ سارے مستجاب فرمائے جملہ اساتذہ محتشم والدین اور ہمارے معاونین جو اداراتُلمصطفیٰ کے ساتھ جامعۃۃ المصطفیٰ کے ساتھ الکلیۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ المصططفیلبنأ کے ساتھ, ساتھ دستے تعاون بڑھاتے ہیں میں اس موقع پہ سب کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سو آٹھ طلباء نے کتاب رحمت قرآن مجید کے حفظ کی سعادت کا نور پایا پندرہ علماء کرام نے مروجہ درس نظامی اس دار العلوم سے حاصل کیا اور اب فراغت کی سند پا کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا اور آج میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ المصطفی کی یہ چھٹی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے اس سے قبل بھی سینکڑوں وفاظ و لاما میدان عمل میں موجود ہیں جن کے پرنور خطاب آپ نے سماعت بھی کیے نکھری ہوئی فکر اور روشن باتیں عمل کی دعوت سویر سے لے کر شام تک بے لوس سرکار کے دین کی نوکری کی یہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ورنہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں علم کی بولیاں لگ رہی ہیں قرآن کی آیتیں بیچی جا رہی ہیں اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ جو لوگ میدان عمل میں اتر چکے ہیں وہ اپنی عزت اور آبرو کو بچا کر کے دین رسول کا پیرا دے رہے ہیں اور یہ جو بچے اترنے والے ہیں میدان عمل میں آج کے بعد میدان عمل میں اتریں گے میں ان کو صرف تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے یہ سرکار کے جوڑوں کا صدقہ دی ہے تو توازوں میں ہی سب کچھ ہے تکبر عمل کا حسن لوٹ لیتا ہے اور مولم مل کو شیطان بنا دیتا ہے اس لیے اپنے علم پر کبھی بھی فخر نہ کرنا ہمیشہ اس دولت کو سنبھال کے بھی رکھنا اور جس کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا دوسری بات حسد طبقہ علماء میں جس قدر دیکھا گیا ہے شاید کسی اور طبقے میں موجود نہیں ہے اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حسد سے اپنے دامن کو ضرور بچانا چونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اور انسان کا سارا سرمایہ ساری کمائی ضائع ہو جاتی ہے تیسری بات میں ان بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دامن کو لالچ سے محفوظ رکھنا یہ واضح نشین رکھنا کہ رزق تو کتوں کا بھی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے اور ہم تو حضور کے دین کے نوکر ہیں کبھی بھی بھوکے نہیں مریں گے اپنی دستار کی آبرو کو گلیوں میں بیچنا نہ میں نے ساری زندگی آپ کو عزت نفس کا درس دیا ہے ایک زمانہ تھا جب ہم نے دارالعلوم شروع کیا تھا تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بچے پڑھنے کے لیے بھیجیں تو میں نے معذرت چاہی تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد کو مدرسے کو فنڈ دیتے ہیں میں نے کہا آپ حساب لگائیں آپ نے کتنا دیا ہے میں فنڈ آپ کو واپس کر دوں گا لیکن میں بچوں کو تانگے میں لاد کر کے تمہارے گھروں میں نہیں بھیجوں گا ان کو یہ روکھی کھالیں گے سوکھی کھالیں گے لیکن یہ عزت کے ساتھ پڑھیں گے تو میں نے آپ کو کبھی بےآبرو نہیں ہونے دیا مسجد مدرسہ مؤمنین ان کے متعلقات اور جو بھی انجمن کے افراد جو بھی ہیں کبھی کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ٹیڑی نظر سے بھی دیکھ سکے اور کبھی میں نے یہ بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ یہ سرمایہ دار آ رہے ہیں ان کے جوتے اٹھا کر کے لاؤ جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے آپ کی عزت کی میں نے پورے آٹھ سال حفاظت کی ہے اور میں نے خود لوگوں سے جا کر کے تمہارے لیے طلب کیا ہے تو وہ بھی میں نے ہر شخص سے آپ کے لیے فنڈ بھی نہیں مانگا ہے ورنہ ہمیں بیس سال ہو گئے ہیں اس راہ میں اور یہ ابھی بھی امارت تکمیل تک نہیں پہنچی ہے ابھی یہ درمیانی راہوں میں ہے تو اگر ہم مروجہ انداز سے مانگنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے ہر قصو و سے ہم طلب کرتے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس کے پاس رزق کی پاکیزگی ہے اور اس بات کا بھی خیال کیا ہے کہ درد دل کون رکھتا ہے اور اس کو بھی بڑے وقار کے ساتھ توجہ دلائی ہے کیونکہ اس کے اثرات طلبہ پر مرتب ہوتے ہیں تو جن آبروؤں کے ساتھ اور جن محبتوں کے ساتھ آپ کو اس پر نور ماحول کے اندر پرورش کیا گیا اور پروان چڑھایا گیا آپ نے بھی اس ماحول کی اور اس روشنی کی جو یہاں آپ کو نصیب ہوئی لاج رکھنی ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شاگردوں کو فارغ کرتے تو فرماتے کہ بیٹا پہلے تم ایک عام شخص تھے اب بحثیت عالم دین دنیا کے سامنے جا رہے ہو تمہارے بیٹھنے اٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے مت ایسا کرنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ دین نہ ہو اور لوگ اس کو دین سمجھ بیٹھیں دوسری بات میں تمہیں تمہارے امام کی سنانا چاہوں گا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمٰن کی آپ نے فرمایا اے طبقۂ علامہ اگر تم سنن غیر موقعہ چھوڑ دو گے تو لوگ سنن موقعہ چھوڑ دیں گے اگر تم سنن موقعہ چھوڑ دو گے تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے اگر تم سے واجب چھوٹ گئے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے اور اگر تم فرض چھوڑنے لگے تو لوگ کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں اور پھر فرمایا کہ اگر تم مقروح تنزییہ کا ارتقاب کرو گے تو لوگ مقروح تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے اور اگر تم مکرو تحریمیہ کا ارتقاب کرو گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے اور اگر تم حرام کا ارتکاب کرنے لگ گئے تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے تیسری بات امام راضی علیہ رحمٰ نے بڑی خوب کہی آپ فرماتے ہیں کہ اگر علماء رزق حلال جمع کرنے لگ جائیں تو اگرچہ رزق حلال جمع کرنے میں کباہت نہیں ہے لیکن اولا ما اگر رزق حلال جمع کرنے لگ جائیں تو عام لوگ رزق مشکوک جمع کرنا شروع کر دیں گے اور اگر علماء مشکوک رزق لینا شروع کر دیں تو لوگ رزق حرام کو ایب نہیں سمجھیں گے اس لیے ہم نے ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے چونکہ ایک معروف مقولہ ہے کہ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے ایک بہت بڑے امام تھے وہ ایک کنویں سے پانی بھر کے جانے لگے تو ایک خاتون گھڑے کے اندر پانی رکھے ہوئے تھی اور اس نے سر پہ اٹھایا آگے تھوڑی سی پھسلن تھی تو امام صاحب نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بیٹا ذرا دھیان سے پاؤں پھسل نہ جائے تو اس بچی نے وہیں وہ گھڑا رکھ دیا اور امام سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ حضرت میں اگر پھسل گئی تو کیا ہوگا یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا دو آنے کا بازار سے اور لے آؤں گی لیکن آپ پھسل گئے تو زمانہ پھسل جائے گا آپ اپنی فکر کریں تو عالم کا پھسلنا ایک زمانے کا پھسلنا ہے اس وقت ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے دین پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں پوری دنیا جو اوپر اسلام رسوا ہے پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے اور ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتیں ہم کو جہاں پھینک چکی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے تو میں اس دار العلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علما آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے اور میرا اگر یہ اعتقاد پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور وہ پھر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے تو میں وہیں سٹ کر کے آ گیا تھا تو میں نے اپنے طلبا سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ گے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دلے سوزاں ان سے بھی کہا کہ جو غم گسارنا تھے خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی رواداز نہیں ہوں یہ سوکھا کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں کوئی کاروبار کر لینا دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار روپئے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور اللہ نے دل کو یہ استخنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بھجوا دیا تھا میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے میں <تصفح> نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے تو یہ سعادت مندی اپنے لیے سمجھ لیتا خیر اللہ تعالیٰ جلا شاہ نو کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک میں کسی کا محتاج نہ کرنا یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے ان یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا میرے عزیز نے بات کی مولانا تنویر الحسن صاحب نے آج سے چار ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک پراپیہ گنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں تو مجھے افضل کہنے لگا میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی جانب جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے یہ محض پراپیہ ہے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا ہمیں تکلیف دینا ہمیں اذیت پہنچانا یہ آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ثاقب نے تو دین کی لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے اور وہ دہائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرا لو مفت تقریرا کروا لو اس نے تو دین کے وقار کو مجرو کر دیا ہے یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی یہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سے لگا رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اللہ اکبر یہ کیسا یہ وقت بھی آنا تھا ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے ماں باپ کے کہے پہ نہیں رہیں گے تو صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا حضور کیا ایسا ہوگا تو حضور نے فرمایا اس سے بھی شدید تو صحابہ نے اس کی حضور وہ کیا فرمائے لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہیں ہی المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا فرمایا اس سے بھی عجیب عرض کی حضور وہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے برائی کو نیکی سمجھنے لگ گے آج جو اپنی تقریر کو چالیس ہزار میں بیچتا ہے وہ کہہ رہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے یہ دین کے وقار کو مجرو کر دیا ہے دین کو سستا کر دیا ہو اس نے اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے یہ مفت تقریریں کرتا ہے تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت کرتا ہوں یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں کرتا ہوں تم تو چالیس ہزار میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے تم تو چالیس ہزار میں اپنا سودا کر لیتے ہو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے پچھلے دن ہم سرگودا میں تھے تو وہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا ٹائم فلاں جگہ پہ مانگ رہے ہیں تو میں نے کہا اس دن میں تو مصروف ہوں تو پھر دوبارہ ایک صاحب کا فون آیا کہ انہیں کہنا کہ پچاس ہزار روپیہ دے دیں گے تو میں نے ہنس کے کہا میں نے کہا ریٹ اور بڑھاؤ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی ہر دو عالم قیمت خود گفتائی نرخ بالا کن کی ارزانی حنوس رومی کہتے ہیں کہ دو جہاں کو اپنی قیمت لگایا تو نے ابھی سستا بک رہا ذرا اور قیمت بڑا میں نے کہا تم تو چالیس ہزار میں بکتے ہو لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے ابھی قیمت تو باقی ہے اور میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت کرتے ہیں یہ سازش ہے کہ ہم مفتیں کرتے ہیں لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں یہ رات بھی لوگ موجود تھے عصر کے بعد بھی تھے سہری کے دم بھی تھے اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے کون آتا ہے کس کے پاس وقت ہے کہ عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں کیسے کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں یہ میرے پاس کیا ہے لفظ بھی ٹوٹے ہوئے لہجہ بھی سلامت نہیں ہے لیکن یہ تالابہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں. تو بہت بات لمبی ہو رہی ہے میں ان تلابات سے یہی کہوں گا کہ عزت کی راہ دین کی راہی ہے تو اسی راستے پہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو لگائے رکھنا اور انشاءاللہ آنے والا کل تمہارا ہی ہے اور حضور کے جھنڈے تلے سایہ تمہیں ہی نصیب ہوگا تو اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیے آپ بھی تشریف لائے آپ نے حوصلہ افزائی کی میں نے جن جن کو دعوت بھیجی تشریف لائے اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکا ہے تو تو اس کی مجبوری ہے لیکن اگر کسی نے ہماری بھیجی ہوئی دعوت کو جو ہے وہ ایک عام دعوت سمجھ کے جو ہے وہ مسترد کر دی اور نہیں آیا ہے تو میں اتنی بات کہوں گا کہ میرے بیٹے کی شادی پہ اگر کوئی نہ آئے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اس تقریب میں کوئی نہ آئے چونکہ یہ بچوں کے لیے عزت افزائی کا موقع تھا اور یہ وقار اور تقریم کی چادریں ان کے سروں پہ اوڑی جا رہی تھیں مجھے یہاں ایک اور بات بھی یاد آئی آج سے کوئی چھ ماہ قبل میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کسی صاحب نے مجھے کہا یہ تنویر سب زور دے رہے تھے اصل جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تزلیل کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے یہ ایک سو آٹھ بچے فارغ ہو رہے ہیں اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں بزرگ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے تم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے کہنے لگے نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور کھلے اور کچھ باتیں سنانے چاہیے میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے میں ایک مہینے میں ستر درس دیتا ہوں اگر یہ اکہتر دے تو مقابلہ ہونا میں ستر ایک مہینے میں اللہ کی توفیق حضرت درس دیتا ہوں اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کریں تو اکہتر یا بہتر دیں تو مقابلہ ہوگا نہیں نہیں نہیں وہ کجروں میں بیٹھ کے حقیقت کرتے میں نے کہا یہ تو پھر جو ہے وہ مقابلہ تو نہ ہوا تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ایک سو آٹھ طلابہ فارغ ہوئے ہیں اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ایک سو نو فارغ کرے اور اس سے مسلک کو بھی قوت ملے گی اسلام کو بھی قوت ملے گی کاش کے ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے پھس تب اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کاش کے اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے باقی حجروں میں بیٹھ کر کے غیبت کر لینا یہ آسان کانا ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے یہ کوئی عام شخص بھی کر سکتا ہے زبان سے گاندی بولنا ہے تو وہ کوئی بھی بول سکتا ہے آٹھ سال دراصل زمین پڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں تو میں ان طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو تم نے نور اور روشنی لی ہے اس کو پھیلانا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے اور آپ لوگ میرے دست و بازو ہیں آگے بڑھیں گے روشنی پھیلتی جائے گی اجالے جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے بہت پرانے پڑے ہوئے اشعار آپ سب کو یاد ہوں گے اور آج اس موقع پہ میں پھر وہ پیش کر رہا ہوں اقبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاک گانے چمن سے سینا چاک بز میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی شبن افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن میں ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی آسما سہر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے اور کیا عزیز طلابہ حفاظ کرام اور اولا کرام کیا میں آپ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کے میں تنہا تھا انجمن میں گئے دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے راز اور بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے دنیا دین کی بہاریں آپ سب کا مقصوم فرمائے آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی تھیں لیکن وقت سمٹ گیا اور میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں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 جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپئے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ کتاب ان کی صورت ہوگی یا اگر کوئی شخص اللہ طاقت دی ہے تو ایک ہفتے کا پورا خرچہ دارالعلوم کا اپنے ذمے لے لے یہ ایک لاکھ پانچ سات ہزار روپیہ بنتا ہے تو اگر یہ کوئی ذمہ لے لے تو یہ مزید جو ہے وہ اگر ہمیں باون آدمی مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پوری ہو جائیں پھر ہم تعمیر پہ لگے رہیں گے بارہ جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے اللہ, رب کی والصلاة والسلام سید الانبیاء اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں کے ہاتھ پھیلے جن کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے اے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما ہماری حاجات کو پورا کر دے اے اللہ اپنے خاص فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما حشر کے دن رسوائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اے اللہ ہماری توبہ سب گناہوں سے توبہ جو چھپ کر کیے ان سے توبہ جو ظاہر کیے ان سے توبہ اے اللہ ہماری توبہ اے اللہ ہماری توبہ تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرم ہمارے گناہوں کو معاف کر سغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر کر تیرے عجز ناتواں اور کمزور بندے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرمر اے اللہ تیرے آجز ناتوہ اور کمزور بندے ہم سے زیادہ ضعیف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اے اللہ تیرے انتہائی گناہ گار بندے انتہائی تیرے ذلیل بندے ہیں تیری بھارگاہ میں ہاتھوں کے کش کو لیے حاضر ہیں ہمارا آسرا اور سہارا مالک تو ہی ہے اگر تیری دہلی سے واپس موڑ دیے گئے تو کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے جہاں ہم حاضر ہو سکیں اے اللہ ہماری دعائیں مستجا فرما کالے منہ لے کر کے کالے دل لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہماری خطاؤں سے درگزر اللہ تیری بارگاہ میں تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے اے اللہ حضور کی زلفوں کا صدقہ حضور کے رخے نور کا صدق اللہ غ سجدہ کے غ نوکیلے پتھروں پر تیرے محبوب کے بہے ہوئے آنسو کا صدقہ اے اللہ گنبد خضرہ پر برسنے والے فیضان کا صدقہ ستر ہزار فرشتے صبح کو ستر ہزار شام کو جو تیرے محبوب پہ درود پڑھنے آتے ہیں ان کے درودوں کا صدقہ ان کے سلاموں کا صدقہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہم ناتماں اور کمزور بندے ہماری مدد فرما ہے اللہ ہماری مدد فرما اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرمات دنیا دین آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقصوم فرماد سوچوں خیالوں کی پاکیزگی کے سامان کر دیں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں پھیلی ہوئی جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرم اے اللہ فتنہ ہائی قیامت سے محفوظ فرما فتنہ مال سے محفوظ فرما اے اللہ فتنہ مال سے, سے محفوظ فرما ہماری اولاد کی جانب سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ان کی اولاد سے ہری بے اولادوں کی گودیں اولاد سے ہری کرتے ہیں اے اللہ جن والدین کی اولادیں ان کی نافرمان ہیں انہیں ہدایت نصیب جو والدین بچوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے کوشہ ہیں اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما جو بچیاں بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو وہاں خوشیاں نصیب فرما اے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کام لاتا فرما پریشان حالوں کو خوشحال فرما جو معاشی بحران میں مبتلا ہیں ان کی معاشی حالت درست فرما دے بارے قرض میں دبے ہوئے لوگوں کا قرضہ دور فرما دے اور ان کو قرض سے نجات نصیف فرمان اے میرے مالک تو کریم ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرما اے اللہ میرے ان بچوں نے تیرے رسول کا دین سیکھا چٹائیوں پہ بیٹھ کے روٹی کے ٹکڑے اور دال کھا کھا کے تیرے رسول کے دین کو سیکھتے رہے میرے مالک ان کو اس دین کی آبرو کا پہرا دینے کی توفیق نصیف فرما انہیں دین رسول کی چوکی کرنے کی توفیق نصیف فرما ساری زندگی حضور علیہ السلام کے نام کا پہرا دینے کی توفیق کتاب رحمت کی دولت جو سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق اے میرے مالک ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرمان اے اللہ ان کی خود داری کی تو حفاظت فرمانا اے اللہ ان کی پگڑی کے ایک ایک پیچ کی حفاظت کرنا ان کے جبوں اور اماموں کی آبرو کی حفاظت کرنا اے میرے مالک ان کو مالا مال کر دینا ان کو دنیا اور آخرت کی بہاریں نصیب فرما دینا ان کو عزت اور سرخرویوں سے مالا مال فرما دینا اے اللہ یہ ساری زندگی تیری دہلیز کے بکاری رہیں ان کا دامن کبھی دنیا کے کسی شخص کے آگے نہ پھیلنے پائے اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ان کے ساتھ ساتھ رکھنا اور قیامت کے دن حضور کی شفات نصیب فرمانا میرے مالک جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما جو دعائیں جو التجائیں جو تمنائیں دلوں کے نہا خانوں میں ہیں ساری مستجاب فرما ایک دعا بھی رد نہ کرنا اے اللہ جس محبت کے ساتھ سفر کر کے گھروں سے آئے ہیں جنہوں نے انتظام و انسلام کیا کئی دنوں سے کوشہ ہیں اے اللہ سب کو جزائے جزیل دے اور سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر دے امن کی بہاریں پیدا فرما دے اے اللہ جو لشکر اور جو سپا اس ملک کی تقدیر سے کھیلنے جا رہے ہیں اے اللہ ان سے اس ملک کو نجات عطا فرما آنے والا دور صالحیت کا دور بنا دے سال قیادت اس امت کو نصیب فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے دے قابل کندھار قلعہ جنگی دشت لیلہ تورا بورہ تقریب موسل بغداد القدس کشمیر غذا جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا کر دے اے اللہ تیرے رسول کی امت دنیا میں رسوا ہو رہی ہے اے اللہ اس امت کو آبرو مند کر دے اس امت کو عظمت رفتہ دے دے رفت پارینا بخش دے اپنا خاص کرم فضل ایک ایک شخص کے شامل حال فرما اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بار میں دعا ہے اس درس کے جملہ معامنین کو رزق حلال رزق وسیع اطاف ہو رزق حلال رض وسیع اطاف ہو رزق حلال رض کے وسیع حرام کے لکمے سے بھی ان کی حفاظت فرما حرام کے ایک لکمے سے بھی ان کی حفاظت فرما دنیا آخرت کے نیک مقاصد ان کے پورے فرما جملہ اساتذہ کے لیے تیری بارگاہ میں دعا ہے مالک ان کو خلوص اور جذبوں کے ساتھ نور علم منتقل کرنے کی توفیق مزید نصیب فرما اے میرے مالک ان بچوں کے والدین کے لیے اعزاء و اقربا کے لیے دعا ہے کہ ان کو اپنی امان حفاظت اور پناہ میں رکھنا اے اللہ اس بستی کے مکینوں کے لیے دعا ہے جہاں یہ عظیم دستگاہ قائم ہے اے اللہ اس بستی کے مکینوں کو اپنی خاص امان میں پناہ میں اور حفاظتوں میں رکھنا دنیا دین آخرت کی بلائیاں سب کا مقصوم اور مقصود فرمانا تو کریم ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا میرے مالک تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ التجا اور دعا یہ ہے کہ جب سانس ٹوٹ رہی ہو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس لمحے حضور کا دیدار نصیب کر دینا حشر کے دن ہمارا نشر نہ ہو اس سوائی سے بچا لیا جائے قیامت کے دن مالک ہمارا حساب نہ لینا ہمیں یوں ہی معاف کر دینا اور اگر حساب لینا نہ گزیر ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشرائے من پذیر گر حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر ولا علی و اصحاب ہی اجمعین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا خاص طور پہ ان سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما ایک ایک کا نام لوں تو کافی وقت درکار ہوگا تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ پکار ہے دعا ہے آرزو ہے ترلا اور منت ہے مالک وہ اس لیے اس فقیر کو کہتے ہیں ان کا گمان ہے کہ شاید تو اس فقیر کی قبول کر لیتا ہے لیکن مالک تو جانتا ہے لوگ نہیں جانتے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں میرے مالک ان کے حسن زن کے مجھے قریب کر دے اور جن دعاؤں کا انہوں نے کہا اس لیے نہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں مالک یہ تیرے بندے ہیں تیرے بندے ہیں انہوں نے تیری چوکھٹ سے ہی مانگنا ہے میرے مالک اپنے خاص کرم سے ان کی ساری دعائیں مستجاب فرما ساری دعائیں قبول فرما لے جامعۃ المصطفیٰ الکلیت المصطفی للبنات اور اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما درس قرآن کے جتنے بھی حلقے ہیں حلقوں کے جتنے بھی کارکن ہیں جتنے بھی سامعین ہیں تردد کوشش محنت کرنے والے سب کو جزائے جزیل عطا جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لئے خرچ کی اس کو جزائی جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزی لطاف اے اللہ اگر کسی کے دل میں حسد یا غلط فہمی ہے اے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے اس, اس کے دل کو ہمارے لیے صاف کر دے اے اللہ ہمارے دل کو حسد سے بغت سے کینے سے نفرت سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دینا پیار کرنے والا بنا دینا جو مائیں بہنیں و نزدیک سے آئی ہیں اے اللہ ان کو بھی آج کی دوؤں کا وافر حصہ نصیب فرمانا جو جوان ہیں جو بچے ہیں جو بوڑھے ہیں اساتذہ ہیں طلباء ہیں جہاں ایک حافظ قرآن حفظ القرآن کی سعادت پائے تو اس اس کی برکتیں وہاں موجود تمام لوگوں کو نصیب کر دی جاتی ہیں اور جہاں سینکڑوں حفاظ اور علما سند فراغت پا رہے ہیں اس موقع پہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے دنیا دین آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقصوم کر دے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہمیں یہ طاقت دے کہ تیرے رسول کے شاطمان کو دشمنوں کو گستاخوں کو غارت کر سکیں امت مسلمہ کو غلبہ دے اور کسی کو ٹیڑی نظر سے بھی حضور کی آبرو کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ پڑے اے اس امت کو کھویا ہوا وکار دے دے اس امت کو کھوئی ہوئی عزت دے دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں وہ تاج کو داتا دے اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما ہمارے وہ پیر بھائی جو اس دنیا سے انتقال کر گئے آج ان کی قبریں ہماری دوؤں کی راہیں تک رہی ہوں گی اے اللہ ان کی قبروں میں اجالے بھیج دے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو تکمیل تک پہنچانا جو فارغ ہو چکے ہیں ان کو عمل کا دور نصیب فرما اساتذہ مؤمنین اور جملہ جو ہے وہ متعلقین سب کو جزائے جزیل عطا فرما اپنا خاص کرم فضل عالم اسلام کے امت مسلمہ کے دینی حلقوں کے شامل حال فرما دے میرے وطن کی تقدیر بہتر فرما دے اپنا خاص کرم اس ملک کے شامل حال فرما دے آنے والوں کو خیر سے مالک تو لے کر کے آیا ہے گھروں میں خیر سے پلٹے آفیت کے ساتھ پہنچے وصل اللہ تعالیٰ ال نبی الامین ولا و صابح اجمعین آفاق, آفاق کے ہر برد ہر برد گوشے برد میں برد قرآن برد سنا برد کر دم لینا, دم لینا, دم لینا اب رکنا برد نہیں برد اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر